اور کوئی بستی نہ ہو مگر یہ کہ ہم اسے روزن قامت سے پہلے انسد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے